بچوں ٹھیک ہے قریب ہو جائے سنت ہے الحمد الحمدللہ نحمده ونستعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يدلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ واشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم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 فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ أَمَّنْ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ اللہ کی حمد و ثناء کے بعد یہ قرآن کی سورہ آل عمران سے آیت ہے وہی وہ ہے وہ ذات انزل علی کتاب جس نے آپ پر کتاب نازل کی منہ آیات تو محکمات اس میں محکم آئےتے ہیں هُنَّ أُمُّ الکتاب وہ کتاب کی اصل ہے وہ اخرمت ہاتھ اور دوسری آیتیں وہ ہیں جو متشاب ہاتھ میں سے ہیں فم الدین قلو بہم ضعیب وہ لوگ جن کے دلوں میں ضعیف ہے ٹیڑھ ہے فیت تبیون ماتشاب حمید وہ پیراوی کرتے ہیں پیچھے چلتے ہیں اس کے جو ہیں اس میں سے جو حصہ اس کا متشادہ ابتغا الفتنہ فتنہ چاہتے ہیں فتنہ پیدا کرنا اور پھیلانا چاہتے ہیں تأویل اور اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تعویل سے یہ مراد ہے حقیقت وما ما یا الم اللہ اور اس کی حقیقت کو تعویل کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ورفون فرو اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں پختہ کار ہے علم کے اندر وہ یہ کہتے ہیں آ بہ ہم ایمان لائے قرآن کے ساتھ کل رب ربنا سب آیات محکم ہو یا متشابہ ہو ہمارے رب کی طرف سے وما یا ضب کر الباب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والی دوسری جگہ رب جلال ملک فرماتا ہے علی فلام عام کتاب ان یہ آسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں ساری کی ساری محکم ہے فصیلت پھر کھول کر بیان کر دی گئی ہے ملد الحکیم الحبی یہ اللہ کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے اور خبردار ہے اور قرآن میں یہ بھی آیا ہے اللہ نزل احسن الحدیث میرے یہ سورا ہے زمر اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے نازل فرمائی بہترین بات احسن الحدیث یعنی قرآن کتابا متشابہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں متشع ہے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں مثانیہ دہرائی جانے والی تکش من جلود الزین یق رب اس سے ان لوگوں کی جلدوں کے اندر کپکپی پیدا ہو جاتی ہے جو لوگ کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں جن کے دل خشیت سے پر ہے تم تلین جلود ہوں و قلوب ہوں ذکر اللہ پھر ان کے دل اور ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مفسرین نے کہا کہ یہ جو جلدوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جلدوں میں کپ کپی تاری ہوتی ہے یہ اس وقت جب اللہ رب العزت کی پکڑ کا ذکر پڑتے ہیں اس کے امتحان کا اور روز آخرت میں ناکامی کا تو وہ ڈرتے ہیں اور جس وقت وہ جنت کا ذکر پڑتے ہیں تو پھر ان کے دل اور ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کی امید سے بلکہ یقین کے ساتھ یہ امید ممانا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر حسن زن کرتے ہوئے تو یہ دو قسم کی آیات ہے اور بظاہر ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی آیتیں قرآن کے اندر رکھی ہیں محکمات اور متشابہ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی سب آیتیں متشابے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور ساری کی ساری محکم ہے تو اس کی سمجھ کے لیے ہمیں علماء حقہ کی ضرورت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم قرآن پکڑا کر نہیں چلے گئے صرف سنا کر نہیں چلے گئے احادیث بیان کر کے نہیں چلے گئے بلکہ نبی علیہ سلاط و سلام صاحبہ کی تربیت فرمائی ایک وقت ان کے اندر گزارا پھر اپنی کھیتی کو پروان چڑھایا اور اسے لہ لہاتا ہوئے چھوڑ گئے وہ ان سے راضی گئے اور صحابہ ان سے راضی تھے اور اللہ بھی انصرا بھی تھا تو اس واسطے قرآن کا ایک مفہوم ہے جو ہم تک منتقل کیا جا رہا ہے اور آج تک وہ لوگ موجود ہیں جو اس مفہوم کو اپنے اندر اپنے سینوں کے اندر اپنی زبانوں پر اور اپنی کتابت کے اندر محفوظ اور معمول رکھتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کا حق ادارہ کرتے ہیں محکم اور متشابہ کی مختصر تاریخ کیا ہے محکم آئے وہ ہے وال محکم اللہ لا اختلافی ہی ولا اضتعب جس میں کوئی اختلاف نہ ہو جس میں کسی قسم کا اضطراب نہ ہو پکی ٹھک چیز کو محکم کہتے ایسا قاعدہ ایسی مضبوط بنیاد جس میں کسی قسم کی بھی کوئی اضطراب والی کیفیت نہ ہو بلکہ وہ اپنی جگہ پر جمی ہوئی پہاڑ کی مالد ہو وہ محکم ہے اور متشابہ وہ ہے تشابہ اشن اش بہ کل منہ ایک چیز جب دوسری سے ملتی جلتی ہوئی ہو تو اسے متشابہ کہتے ہیں اور پھر مفسرین نے مختلف طریقے سے اس کو کھولا ہے جس کا جو ہے مختصر بیان یہی ہے المحکم ما کا امم بنفسی ہی محکم وہ آئے ہیں جو خود اپنا بیان ایسا شافی لوگوں تک پہنچا رہی ہیں لا يحتاج الى ان يرجع الى کہ کوئی ضرورت نہیں کہ ان کو دوسری چیزوں کے ساتھ جمع کر کے سمجھا جائے وہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح اور ننگا چٹا بیان ہے وتشاب ہے مایور جا فی ہی الا اور متشاہ وہ ہے جس میں دوسری آیات کو ملا کر احادیث کو ملا کر انہیں جائے اسی طرح سے مختلف الفاظ ہیں بات ایک یہ کسی محدث نے یا مفصر نے یہ کہہ دیا المحکم اللہ دل صفی تفریف ولا تحریف لہو و المتشاب معافی تفریف و تحریف تعویز کہ محکم وہ ہے جس میں کسی طرح پھیرنے کی تعویل کرنے کی اور اسے دوسرا مفہوم پہلانے کی اللہ نے گنجائش نہیں چھوڑی اور متشابہ وہ ہے جس میں اس کو پھیرنے کی تعویل کرنے کی دوسرا مفہوم پہنانے کی شیاتین کے لیے گنجائش ہے یعنی آزمائش کے طور پر اللہ نے چھوڑ دیا اس کو کہ کون ہے جو ان آیات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والی تفسیر پر بس کرتا ہے اور کون ہے جو اس سے آگے نکلتا ہے اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صحیح روایت ہے بخاری میں کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو اللہ کے قرآن کے اندر جھگڑا کر رہے تو انہیں چھوڑ دو یہی وہ, وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ فیتہ یہ فتنا اور تعویل اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب محکم اس اعتبار سے سب آیتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت بھی وہ متشابہ ہو یا محکم ہو وہ اللہ کی طرف سے ہونے کے اعتبار سے وہی ہے صادق ہے اپنا مانا رکھتی ہے اور وہ تلاوت کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہے. اس میں جو ایک چیز مغیبات سے یا غیبیات سے تعلق رکھتی ہے وہ جو پردے کے پیچھے ہے اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ماننا فرض ہے اس کی حقیقت کو جاننا جب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے ایک چیز کی حقیقت اور کیفیت کیسے جان سکیں گے وعلیکم السلام محتمول معائنہ سب آیات محتم ال سب کا جو معنی ہے اور معانی ہے وہ مستم ہے پکے تھکے مانی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسی لسان میں عربی مبین عربی مبین کہا ایسی عربی میں جو کھلی عربی وہ ماں ارسلام رسول اللہ بالسان ہم نے کوئی رسول نہیں مبوش کیا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ قوم کو اس کا کلام سمجھنے میں کسی محاورے میں اور کسی اعتبار سے کوئی دقت نہ ہو وہ اس کلام کو سمجھے جس میں رب ضلجلال اکرام انسانوں پر غصے ہے اور اس کلام کو بھی سمجھے جس میں اللہ تعالی مہربانی سے رحمت کی بارشیں کر رہا ہے اور ان کو وعدے دے رہا ہے اور بشارتیں سنا رہا ہے تاکہ وہ فرق کر سکے وہ پوری طرح اپنی زبان کے محاورے سے اور اپنی زبان کے مفہوم سے اپنی زبان کے ادب سے اور اپنی زبان کی اونچ نیچ سے واقف ہو اس لیے قرآن سارا بامانا ہے جو کہے تو قرآن کی بعض آیات کا معنی جو ہے وہ مراد لینے سے آدمی کافر ہو جائے گا تو وہ بہت بڑا گمراہ یہ گمراہی کا قول ہے کہ قرآن کا جو اگر راہر معنی جو عربی میں بنتا ہے وہ لیا تو یہ گمراہی بلکہ اسے پھیرنا پڑے گا تعویل کرنی پڑے گی عقل پر جمع کر کے عقل کے ساتھ اس کا مفہوم کچھ اور لے کر پھر ہم بچ سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے تو یہ غلط ہے محکم ال تمام آیات متشابہ ہو یا محکم ہو سب آیات اس اعتبار سے محکم ہے کہ محکم النا اور متشابہ اس اعتبار سے باغ آیات جو غیب کے ان امور سے تعلق رکھتی ہے غیب کی ان اخبار سے تعلق رکھتی ہیں جن کو ہمیں ہم نے دیکھا نہیں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے چہرے کا ذکر کیا اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا اللہ تعالی نے اپنی آنکھوں کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں آنکھوں کا ترجمہ آنکھیں ہی کیا جائے گا چہرے کا ترجمہ عربی میں چہرہ ہی کیا جائے گا ہاتھوں کا ترجمہ ہاتھ ہی کیا جائے گا استوا الل عرش عرش پر اللہ تعالی بلند ہوا ارتفاع اور علوم یہ ہے استوا بلند ہونا اور اوپر کی طرف نسبت اللہ تعالیٰ کی باقی کس چیز میں متشابہ ہیں کیفیت میں جب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو اللہ کے استباع کی کیفیت کی حقیقت ہمیں کیسے معلوم ہو سکتی ہے اس میں امام مالک کا قول بہت معروف ہے تمام لوگ اس پر جمع ہیں متقلین بھی امام مالک کے اس قول کو مانتے ہیں اور جو لوگ اہل سنت کے طریقے پر ہیں وہ بھی مانتے ہیں امام مالک کو سوال ہوتا ہے استوا کے بارے میں ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کیف الاستواء استواء کیسے تو کہتے الاستواء معلوم استوا معلوم ہے اس کا مانا ہے استواء کو ہم عربی میں جانتے ہیں سم مستوا العرش اللہ تعالی نے سات جگہ قرآن میں اپنے استوا کا ذکر کیا کہ پھر اللہ نے عرش پر قرار پکڑا عرش پر بلند ہوا عرش کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندیوں کی نسبت ہے کہ عرش پر ہے اللہ یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے یہ سات دفعہ قرآن میں آئے پھر ہم مالک فرماتے ہیں کہ الستوا معلوم استوا تو پوچھتا ہے تو عربی میں اس کا مفہوم معلوم ہے اور پھر فرما والکیف مجہول اور اس کی کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے یہ ہم نہیں جانتے معلوم نہیں کہا بہت بڑا نقطہ ہے یعنی کہا کہ اس کی کیفیت کوئی ہے ہی نہیں کیفیت ہے حقیقت ہے رب الجلال والاکرام اسے جانتا ہے اور اللہ ہر چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے عالم الو والشہادہ استوا کی کیفیت کو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم نے رب الجلال والاکرام کی کنا کو معلوم کرنا یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے ہم مخصوص ہیں تو اللہ تعالی کا استوا موجود ہے حقیقت ہے ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیفیت کے بل کیف مجہول اور اس کی کیفیت مجہول ہے بس سوال انہو بدعا اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدرا اور پھر امام مالک نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ شخص گمراہ ہے فمارا پھر حکم دیا تو اخرجا اس کو نکال دیا گیا اب علماء کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ بڑے رحیم و کریم ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں کہتا ہے فص ال ذکر ان کن تم لات اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر کے پاس جا کر پوچھو یہ پوچھنے کے لیے آیا امام مالک یہ کیا سلوک کر رہے تھے امام مالک کا یہ سلوک کرنا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہ اس جو پوچھ رہا ہے حقیقت میں یہ کیسیت پوچھ رہا ہے یہ معنی نہیں پوچھ رہا استوا کا یہ عربی ہے اسے معلوم ہے معنی کیا ہے معنی کا مطلب تو یہی ہے بلند ہونا علوم ارتفا یہ مانا اسے معلوم ہے قرار پکڑنا مگر یہ چاہتا ہے کیسیت معلوم کرنا اس میں بحث کرنا کیونکہ بہت سے وہ لوگ ہوئے متقلین آج بھی موجود ہیں جو استوا کو ماننے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم مشرک ہو جائیں گے ہم کفر کے مرتکب ہو جائیں گے جب ہم نے اللہ کا استوا ارج پر مان لیا تو اس کا مطلب ہے جس طرح معاذ اللہ استخل اللہ کو بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے یا میں ممبر پر بیٹھا ہوں اس طرح اللہ بھی کسی عرش پر بیٹھا ہوا ہے ماض اللہ اللہ یہ تو اللہ کی تشبیح مخلوق سے ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کو کسی مخلوق کی طرح مانا اپنے زین میں پہلے مشبہا ہوئے تشبیح ان کے زین میں خباست کی وجہ سے اور آیات پر صنف کی تفسیر پر بس نہ کرنے کی وجہ سے آئی کوئی بیٹھا ہوا بادشاہ آ ان کے ذہن میں اللہ کو انہوں نے ویسا سمجھا اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر استوا مانیں گے تو پھر تو مشابہت ہو جائے گی کسی بادشاہ سے کسی تخت پر بیٹھے ہوئے شخص سے اور ہم مشرک ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ رب جلال والاکرام کا استوا ویسا ہی ہے جیسا اسے علاقہ ہے جب ہم اس کی ذات کی حقیقت کو نہیں جانتے اس کے استوا کی حقیقت کو کیسے بیان کر پائے گا اہل سنت نے خوب جواب دیا پھر تم کہتے ہو اللہ موجود ہے تم بھی موجود ہو پھر یہ تو مشابہت ہو گئی اللہ بھی موجود مخلوق بھی موجود موجود بھی کہنا چھوڑ دو سب کچھ چھوڑ دو نکل جاؤ اسلام سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات اور یہ آیات میں نے اس لیے پڑھی کہ اس موضوع کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی اہمیت لوگوں کو نظر نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ تو ایک ذہن ہے اصل تو عمل ہے عمل کے ساتھ تو اس کا کوئی اتنا تعلق نہیں ایک آدمی جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تارا عرش پر استوا کیے ہوئے وہ بنی نماز پڑھ رہے اور دوسرا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ استوا تو شرک ہے استولا وہ کہتا ہے اللہ نے غلبہ پایا عرش پر اللہ نے غلبہ اختیار کیا عرش پر تو کیا اللہ اس سے پہلے والد نہیں تھا اسطول عربی میں اس وقت استعمال کرتے ہیں جب پہلے سے کئی غلبہ نہ ہو اور کوئی بادشاہ کسی جگہ پر غلبہ کرے اللہ کا غلبہ تو پہلے سے ہر چیز پر ہے پھر عرش پر خاص غلبہ کیوں ہوا کہ اللہ ہر چیز پر غالب نہیں تو یہ مفہوم اور یہ معنی بدلنے پڑے انہیں کہ گویا اللہ رب العزت کے پاس اور الفاظ نہ تھے کہ وہ استعمال کرتا تاکہ ہم نہ بھٹکتے پھرتے یہ ان کا اپنا بھٹکنا ہے یہ بھی نماز پڑھتا ہے دونوں کی نماز برابر ہے یہ بھی خیرات کرتا ہے وہ بھی خیرات کرتا ہے یہ بھی جہاد کرتا ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے امال سارے کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پھڈا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے میں پوچھتا ہوں کہ احمد بن حمبل رحمہ اللہ کی امامت میں پوری امت کے اندر کسی کو شک ہے بالکل نہیں وہ ایک مانے ہوئے امام ہیں اور اس وقت کیا یہود نصارہ کے حملے بارڈرز پر نہیں ہو رہے تھے بالکل تھے. اسی طرح سے صلیبی جنگیں ہمیشہ سے رہی یہ ہم سمجھتے آج ہم پر پتہ نہیں کیا آفت ابھی امریکہ بچر آیا اس کے حواری بچر آئے اندر سے مرتدین جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ ہی بن گئے حکام پہلے بھی ایسا ہوا بیسو دفعہ ایسا ہوا آپ کتابیں پڑھ کر دیکھے یہ میں ضرور کہوں گا کہ روب زوال امریکن امپائر میں جو تاریخ کا نقشہ کھینچا ہے حامد محمود صاحب نے بہت خوبصورت ہے صلیبی جنگیں بیان کی اور نویں صلیبی جنگ اسے قرار دی ہے پہلے بھی یہی ہوتا رہا احمد نمبر رحیم اللہ نے اتنا بڑا جو مسئلہ اسے بنا دیا کہ پوری اسٹیٹ کے اندر ایک ہی بات ہو رہی داخلی طور پر کہ خلیفہ وقت کہتا تھا کہ قرآن کو مخلوق کہو اللہ کی کلام مت کہو جو اللہ کی کلام کہے گا میں اسے کافر کہوں گا اور اس کو مار دوں گا گردن اتار دوں گا اس کی حت کہ جب عیسائیوں کے ساتھ جہاد و قتال ہوتا جو مسلمین وہاں قیدی ہو جاتے خلیفہ صرف ان کو چھڑواتا جو لوگ یہ اقرار کرتے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے جو کہتے قرآن اللہ کی کلام ہے خلیفہ انہیں چھوڑاتے نہیں یہ کفار کفار کی قید میں پڑے رہے اتنا بڑا عظیم مسئلہ بن گیا احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کی طرف توجہ دی اور خلیفہ کے مقابلے میں آ گئے اب خلیفہ کا مقابلہ یا حاکم کا مقابلہ ایک عالم ربانی سے ہمیشہ ایک قیمت وصول کرتا ہے عالم کے پاس نہ اسلحہ ہوتا ہے نہ فوج ہوتی پھر وہ بغاوت بھی نہیں کرتا جب تک کہ اللہ اسے اجازت نہ دے کیونکہ خلیفہ وقت کفر بواہ کا مرتقب ان کے نزدیک نہیں تھا اس لیے کہ خلیفہ کا خلوص بہت سی باتوں سے جھلکتا تھا وہ اللہ رب العزت کے دین کو جس حد تک مانتا تھا اس حد تک اس کے نفوذ کے لیے وہ دن اور رات کمر کس کسے ہوئے رہتا تھا سارے ملک پر شریعت کا نظام چل رہا تھا اس طرح اسمبلی کا بنایا ہوا لانتی دین نہیں چل رہا تھا اسلام کا دین تھا کچریوں میں ہر جگہ پر طالب علموں کو اسلام پڑھایا جا رہا تھا جہاد ہو رہا تھا بیواؤں مسکینوں کے سر پر خلیفہ ہاتھ رکھتا تھا بہترین ان خوشحال زندگی مسلمین بسر کرتے تھے مسجد آباد کی حج اور جہاد خلیفہ کی سرپرستی میں ہوتا تھا یہ سب خیر دیکھ کر احمد بن حمب خلیفہ کو جہالت کا فائدہ دے رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ خلیفہ کے شبہات دور نہیں کر پائے کیونکہ یہ مسئلہ اس طرح کا کھلا ہوا مسئلہ نہیں ہے جیسے کوئی کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول نہیں یہ تو کھلا کافر ہے کوئی کہے سور حلال ہے شراب حلال ہے کھلا کا پھر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی اللہ کے سوا بھی ہے جو بغیر اسباب کے مشکل کشائی حاجت روائی کرتا ہے رزق بڑھا سکتا ہے اولاد دے سکتا ہے بندے کو نصیبے میں اچھا نصیبہ دے سکتا ہے اس کی قسمت خراب کر سکتا ہے یہ تو بڑی ایسی باتیں ہیں کہ ایک بچے کو بھی اسلام میں داخل ہونے کے بعد پتا ہے کہ یہ شرک کو کفر ہے مگر قرآن مخلوق ہے آپ کو بھی وقتی طور پر بہت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا قرآن کو مخلوق کہتا ہے کوئی کلام کہتا ہے کم از کم سٹیٹ کے اندر داخلی طور پر ریاست کے اندر اس پر پھڈا تو نہیں ہونا چاہیے احمد بن عبد رحیم اللہ علیہ سنت کے بڑے عالم ہیں اور ایسا زبردست ان کا مارکا ہوا ہے اسٹیٹ کے ساتھ کہ احمد بن امبر رحیم اللہ کی پوری زندگی اس کی نظر ہو گئی اب داغ کے نظر آتا ہے کہ احمد بن حمبر رحیم اللہ نے یہی ایک کام کیا جبکہ انہوں نے دین کے ہر میدان میں کام کیا اور وہ بہت بڑے امام اور عالم ہو گزرے حدیث کے اندر جو ان کی کتاب ہے وہ چالیس ہزار حدیثوں پر مشتمل ہے مسند احمد اس میں انتالیس ہزار پانچ سو صحیح کہی گئی اور صحیح حادیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے اس میں بخاری پوری کی پوری موجود ہے اتنا بڑا امام وہ داخلی طور پر مسلمانوں کی سلطنت میں اگر مسئلہ چھوڑنا کوئی بھی وہ گنجائش پاتا چھوڑنے کی تو چھوڑ دیتا اتنا اہم نہ ہوتا اگر یہ معاملہ تو احمد بن حمبل اپنے بارڈروں کی پرواہ کرتا گرا خلیفہ گرا ہے گرا کی پرواہ کرتا اور جب دشمن سر پر سوار ہو تو اس وقت یہ بالکل ہے مگر احمد بن حمبل رحمہ اللہ اسے ایک بڑا مسئلہ سمجھتے تھے اکیلے کی بات عقیدے کی اہمیت اسی کو سمجھ آتی ہے جو الباب میں سے ہو اگر ایک شخص کی بیوی انتہائی تابے دار ہر وقت اسے تیار کھانا بستر اور ہر چیز میں تابے داری اور وفاداری مل رہی صرف بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہے فلاں چار پانچ آدمی میرے یار ہیں کبھی کسی کے ساتھ وہ ہستی کھیلتی بھی نہیں صرف یہ کہتی ہے کہ وہ مجھے بڑے محبوب ہے تیری طرح وہ مجھے پیارے لگتے ہیں یہ کبھی برداشت کرے نا ساری کی ساری اس کی وفاداری جو کن میں ڈال دے گا اور اس عورت سے جدائی اختیار کرے اس کا عقیدہ خراب ہے اس کا عمل تو بہت اچھا ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے چھوٹا سا معاملہ ہے نہ اس عورت کو اس نے پیدا کیا نہ اس کا رزق اس کے ذمہ ہے نہ کچھ اور ہے پھر اتنی غیرت سے آ گئی اتنے پیچوتاب کھانے لگا کہ قریب تھا تو اسے قتل کر دے چونکہ اسلام والا تھا اللہ سے ڈرتا تھا فوراً کہا کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے اور اس کے باپ کو فون کیا کہ دیکھو یہ کہتی کہ فلاں فلاں فلاں میرے دوست ہیں بس یہی کہتی اس کے بعد باپ بھی کہے گا کہ تو بڑی ذلیل لڑکی اور اگر اس کا دماغ درست ہے تو وہ بہت زبردست غلط بات شمار ہوگی اور اگر وہ پاگل ہے تو اسے پاگ خانے داخل کرا دیا جائے گا اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا جو ہر دم رز لیتا ہے ہر آن ہمیں سنبھالے ہوئے ایک سانس کے لیے بھی ہر ایک سانس کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں جس کو نہیں یقین آتا وہ اپنے ناپ کو بھی بند کرے منہ کو بھی بند کرے اور پھر کسی اور کو کہہ دے ذرا بند کر دے پھر اس کو کہ اس وقت تک نہ ہٹانا جب تک میں ہاتھ پاؤں نہ ماروں اسے پتہ چل جائے گا وہ کون ہے اللہ کون ہے بس اتنے ہی پہچان کے لیے کافی اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں رب ذوالجلال والاکرام کے بارے میں اللہ کون ہے یہ معلوم نہ کیا جائے تو اتات ہو سکتی ہے کبھی اتات نہیں ہوگی اتات کے اندر غیر کا حصہ آئے گا عقیدہ جھلک مارے گا اتات کے اندر وہ بندے مخلص طریقے سے اللہ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے جو عقیدت کے گندے میں تو احمد بن حمب الرحیم اللہ یہ جانتے ہیں اول الباب میں سے اہل علم میں سے ہے کہ جب ایک شخص اللہ رب العزت کی ان آیات کے بارے میں یہ نظریہ رکھے گا یہ جو اللہ نے کہا اس کا جو ظاہری معنی ہے عربی مبین میں جس لسان میں یہ قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا اگر وہ معنی مان لیا ہم نے متاثر ہو جائے گے اس کو پھیر کر است بنانا ہے یا اس میں اللہ کے سپرد کرنا مانا اور یہ متشابہ ہے متشابہ اس کا معنی نہ تھا متشابہ کیفیت تھی کہ اللہ کس طرح سے عرش پر استفاع کیے ہوئے یہ حقیقت اور کیفیت ضرور ہے یہ نہیں امام مالک نے کہا کہ حقیقت معلوم ہے کیفیت کہا بل قید مجہول میں جہل ہوں مام مالک ہم نہیں جانتے انسان کہ کیفیت کیا ہے اللہ جانتا ہے تو یہ عقیدے کا معاملہ ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی یہ آیات جو ہیں ان کا مفہوم کوئی نہیں اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے ان آیات کو پڑھا بغیر مفہوم کو پڑھا یہاں پر یا رب عالم اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں علم میں برکت دے یہ عقیدہ کی بات کو چھوڑتے نہیں ہیں اور اس قدر سمجھے ہوئے ہیں کہ سمجھا کے رکھ چھوڑتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو پہلی بات یہ ہوگی کہ قرآن معذ اللہ استفق اللہ بہت سی بے فائدہ باتوں سے بھرا ہوا ہے کیونکہ وج کا مطلب چہرہ نہیں لینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر آئے و الت عیدی اللہ ابسوتا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہاتھ نہیں مراد لینا ہاں ہاں ہاں ہو جائیں گے اس سے قدرت مراد لینی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر آئے آنکھیں مراد نہیں لے لی بلکہ مطالعہ نے یہ جو خلیفہ وقت تھا احمد بن حنبل کے وقت اس نے کس جگہ سے انکار کیا کیوں انکار کیا سبق کیا بنا اس نے کہا کہ ذات اور صفات میں تو مخلوق تقسیم ہوتی ہے ایک یہ شخص ہے جو بیٹھا درس دے رہا ہے ایک اس کی صفت ہے یہ بولتا ہے ایک آپ ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک آپ کی صفت ہے آپ کی ذاتوں کی آپ سنتے تو اللہ کی بھی صفات مانے تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سمیع ہے علیم ہے بصیر ہے مگر صفت اللہ تعالی میں سماعت ماننا صفت بصارت ماننا یہ شرک ہے کیونکہ اللہ ذات اور صفت دو چیزیں نہیں اور اگر ہم مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن تو ہم نے مان لیا کہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے تو وہ تو ہماری صفت بھی ہے پھر اللہ اور ہم مشابہ ہو گئے پھر تو شرک نکل آئے گا لہذا اللہ کلام کرے گا تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا اللہ کا منہ ہے منہ کا خلا ہے دانت ہے وسورے ہیں زبان ہے بڑی بکواس کرتے ادھر ادھر کی ہانک فلسفے سے متاثر تھے اپنی عقل کی پوجا کر رہے تھے دماغ خراب ہو گیا تھا خلیفہ کا اس کے علماء اس کی مت مار رہے تھے تو اس نے کہا کہ قرآن اللہ نے پیدا کی اللہ کی مخلوق ہے اس پر تمام جھگڑا تھا احمد بن حمب اللہ کا تو یہ کہتے پہلی بات ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس قسم کی جتنی آیات ہے قرآن کی جس میں اللہ کے نزول کا ذکر ہے اللہ کے آنے کا ذکر ہے. جا اربو کا ول ملک صف صفا تیرا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے وہ کہتا ہے اللہ کے لیے مجی آنا آنا تو انسان کے لیے اللہ کے لیے آنا ہم نہیں مان سکتے اس سے مراد فرشتہ آئے گا اللہ کا حکم آئے گا تو وہ کہتے ہیں جب ان آیات کا مفہوم تم بدلتے ہو تو معلوم ہوا کہ ان کا جو معنی ہے عربی میں وہ مراد لینا حرام ہوا کفر اور شرک ہوا تو پھر قرآن بہت سی ایسی بے فائدہ چیزوں سے معاذ اللہ بھرا ہوا ہے کہ قرآن کے کمال کے لیے ان چیزوں کو اس سے ہٹا دینا چاہیے جبکہ قرآن اللہ یا بدام ان خلفی کہ قرآن کے نہ آگے نہ پیچھے کسی اعتبار سے باطل شامل نہیں ہو سکتا ایسی حفاظت دیا گیا محمد کے سینے تک پہنچنے میں اور سینے میں محفوظ ہونے میں صلی اللہ علیہ والدمن حکیم ان حکمت والے اور تعریف کیے گئے اللہ کی طرف سے پھر وہ کہتے ہیں کہ تم یہ مانو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کلام کے ساتھ اپنے نبی سے کلام کیا ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز میں پڑھتے رہے اس کی تلاوت لوگوں کو سکھاتے رہے اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کرتے رہے کانا یتا ابل القرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعویل کرتے تھے جبکہ وہ کہتے رکو اور سجود میں سبحانہ کا اللہ رب و فرلی یا اس طرح جو بدوا ہے جو اس وقت میرے زبان پر پوری نہیں آ رہی تو یہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کا نا یاطا القرآن نبی علیہ السلاۃ اسلام قرآن کی تعویل کرتے یعنی قرآن نے جو حکم دیا اس کو حقیقت پورا کرتے تو اللہ تعالی نے جو کلام نازل کیا اپنے نبی کی طرف وہ مفہوم والا والد نا علام ہم خوب جانتے ہیں انہم یقول یہ کہتے ہیں انما یو بشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام جس نے سکھایا وہ کوئی انسان ہے لسان الحدون علیح جس کی طرف یہ ملحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کی لیے اشارہ کرتے جس کو استاد بناتے ہیں نبی علیہ سرات والسلام کا اجمی وہ تو اجمی ہے یہ کسی اجمی سے سیکھا ہے وہ ہاگا لطان عربی یوم اور یہ قرآن تو زبان ہے عربی اور وہ بھی عربی فسا کھلی ہوئی عربی جس میں کوئی بات سمجھنے کے اندر کوئی اجتبا نہ ہو پھر وہ کہتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ سلاط والسلام نے جو کلام ہم تک پہنچائی وہ بغیر سمجھے پہنچائی نہ وہ اس کا معنی جانتے تھے نہ اس کا مفہوم جانتے تھے یہ باطل ہے کیونکہ اللہ فرماتا بما ارس اللہ اللہ بالسانی قوم ہم نے جو رسول مبوس کیا قوم کی زبان میں اس کا کلام تھا قوم کی زبان بولتا تھا لی یو بینا تاکہ لوگوں پر یبین کھول کر بیان کر دیں کیا قرآن جو بنا فی اللہ, اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے پھر کہتے صحابہ ازبار اللہ علی مجمعین نے اپنی جانوں کو دھوکہ دیا اس دعوے کے ساتھ کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں جبکہ وہ قرآن کو سمجھتے نہیں تھے اللہ کیونکہ ابن عباس نے کہا یہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ میں العلم لوگوں میں سے کیوں کہ ورا سے رسوخ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں متشابہ ہو یا محکم ہو سب اللہ کی طرف سے ہیں ہم اپنے اللہ پر ایمان لائے اور یہی جو الباب عقل والے ہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں میں راسکل ان لوگوں میں سے ہوں کیونکہ ابن عباس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوائی دی رضی اللہ عنہما کہ آپ مفسر قرآن ہے ترجمان القرآن انہیں کہا جاتا ہے تو ترجمان القرآن اور باقی صحابہ کو بعض اللہ تقسر اللہ یہ دھوکہ ہوا جو قرآن کو سمجھتے ہیں کیونکہ بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کا مفہوم عربی میں مان لیا جائے تو آدمی کافی اور مشرک ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی اور عقل کے ساتھ مفہوم پہنا کر مانا جائے تو پھر بچتا ہے ایمان تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا اولائے کا مینقہ یہ سچے اور حکی مومن تھے لاہم مغ فر تم ورز کن کریم انمین اللہ مومن تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے واجلت کلوب ان کے دل دہل جائیں جائے وزاطلی آیات جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائیں زیادت ہم ایمانا ان کے ایمان بڑھ جائیں وہ اللہ وب اور وہ اللہ پر توقر کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتا فلاح <تصفيق> یہ قرآن پر تدبر و نہیں کرتے كَانَ مِن غیر اللہ لَوَجَدُوا اختلافاً اختلاف اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف پر تو میں صرف عرض یہ کرنے چاہتا ہوں کیونکہ تھوڑا شکیل ہے موضوع اس لیے کہ اس سے پہلے آپ نے شاید اس موضوع پر کم سنا ہو یا نہ سنا ہو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ہم ہمارے علماء کی جو ہے وہ غفلت ہے کہ اسما اور صفات کی توحید یہاں پر بیان نہیں ہوتی سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بچے کو اس توحید سے واقفیت ہے اور صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین سے بیان کرتے رہے یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا زور دیا فتوا میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان آیات کو لوگوں پر بیان نہ کرو لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات پھر قرآن میں کیوں ہے اور ان کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے ان کو ریٹ کیوں کیا جاتا ہے اور ان کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے ظالم و قرآن کے ایک حصے کو معطل کرتے ہوئے رب ذلجلال بل اکرام اپنی پہچان ہمیں کرواتا ہے ہماری زبان کے اندر یعنی ہماری زبان سے مراد صحابہ کی زبان رضوان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور ہماری عقل کے مطابق پہچان کراتا ہے ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکتی ہے اس طرح سے جس طرح اللہ کی حقیقت ہے جب ہماری عقل جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی حقیقت کا احاطہ کر سکے ہماری پیدا نہیں ہوتا ہماری عقل اس کا احاطہ کر سکے تو ہمیں تو جس قدر پہچان اپنی عقل کے مطابق کروائی جائے گی اسی قدر حاصل ہوگی تو ہمیں ہماری عقل کے مطابق عربی مبین کے اندر اللہ تعالیٰ پہچان کرواتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استوا ہے عرش پر وہ ہر جگہ ذات کے ساتھ موجود نہیں ہے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی احاطہ کیے ہوئے اپنے علم کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ کوئی بھی اس کے احاطہ سے باہر نہیں ہے اور جو چاہتا ہے چاہتا ہے یہ کہنا ان اللہ کی کلّی مکان اللہ ہر جگہ پر ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہے جو آدمی کو پریشان کرنے والا ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ آدمی کے ذہن میں جمع نہیں ہوتی کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے ہر جگہ پہ تو جگہ میں بھی ہوں کیا میرے اندر بھی ہے اس مسجد کے اندر بھی ہے معاذ اللہ وسلخانے کے اندر بھی ہے نعوذ باللہ من اللہ اللہ کے لیے یہی انتہائی ادب و احترام ہے کہ اللہ استوا کیے ہوئے عرش کے اوپر اور وہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے ہر بات کو اللہ ہر جگہ پر قادر ہے ہر جگہ کو گھیرے ہوئے عربی کہا کرتے کہ ہم چل رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ تھا چاند تو آسمان پر ہے ساتھ کیسے تھا ایک مخلوق کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھی یہاں بھی لوگ ریاض میں بھی چل رہے ہیں مدینہ میں بھی چل رہے ہیں پاکستان میں بھی چل رہے ہیں انڈیا میں بھی آسٹریلیا پاکستان میں امریکہ میں ہر جگہ جہاں بھی چاند نکلا ہوا کہتے چل رہے تھے چاند ہمارے ساتھ تھا چاند سب کے ساتھ ہوتا ہے ایک مخلوق ہے اللہ کے لیے اس کو ناممکن کی جانتے ہیں اللہ سب کے ساتھ مگر رات کے ساتھ اللہ کسی کے اندر نہیں ہے اور کوئی اللہ کے اندر نہیں ہے یہ بہت بڑا توحید کا بنیادی نقطہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ خیالات اپنے دل کے اندر پیدا کی یقیناً قرآن کے اندر اس کا ایمان خراب ہو گیا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ پریشانی کاری نہیں ہوگی اور یہ عالم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں اب بہت بڑے بڑے علمات طائب ہوئے اس سے ان کے ذہنوں میں یہ پریشانی آئی کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ ربض الجلال ولی کرام کے پاس معاملہ الفاظ کی کمی تھی کہ اللہ نے عربی کے اندر وہ الفاظ کین لیے جن کو ماننا حرام ہے جبکہ عربی میں قرآن نازل ہو رہا ہے نبی علیہ السلام اسلام عرب ہے پھر یہ مصیبت صحابہ میں ہم نہیں دیکھ رہے جو بعد میں پڑی معلوم ہوا کہ یہ بعد میں ہمارے ذہن خراب ہوئے جن لوگوں نے یہ مصیبتیں پیدا کی تو احمد بن حنبل نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس وقت کفار کے ساتھ جنگ ہے اس وقت اسلامی اسٹیٹ پہلے کی طرح مضبوط نہیں ہے بادشاہت میں بدل گئی خلافت بے شمار نقائص تھے بادشاہ میں یقیناً وہ اسلامی حکومت ضرور تھی مگر اس میں بہت نقائص تھے اتنے نقائص تھے کہ پہلے کی نسبت وہ بہت کمزور حکومتیں تھیں باوجود اس کے احمد بن حنبل نے اس مسئلہ کے اندر پوری طرح سے چستی کے ساتھ کام کیا اور خبر نہیں خلیفہ کی اور خلیفہ کو ایسے مضبوط طریقے سے روک دیا اس کو پھیلانے سے کہ احمد بن حنبل کی ذات خلیفہ کے لیے ایک بہت بڑی چٹان تھی جو درمیان میں ہائل ہو گئی حالانکہ اکثر علماء بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنی جان بچا چکے تھے مگر احمد بن حنبل رحیمہ اللہ نے اور ایک دو اور عالم تھے وہ تو مارے گئے ایزا برداشت نہ کر سکے احمد بن حنبل کو اللہ نے مضبوطی دی جسم کی صحت کی ایمان کی ثبات کی آپ نے پورا مقابلہ کیا اور اس کے فتنے کا یہ حشر ہوا کہ ادھر خلیفہ تینوں مرتے یہ معمون واسق اور معتصم اور ادھر اہل سنت کا خلیفہ پھر آ گیا اور الحمد یہ عقیدہ ایسے دفن ہوا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں یہ نتیجہ نکلا احمد بن حنبل کی کوشش کا ابن فیمیہ رحمہ اللہ جو اول الباب میں سے وہ فرماتے ہیں کہ مروان جو آخری حاکم تھا بنو میاں کا اس کی حکومت جو گری ہے اس وجہ سے گر گئی اللہ نے اس سے انتقام لیا کہ یہ جہاز جہن بن ستوان کے عقیدے سے متاثر تھا یہی صفات کا انکار کرنے والے اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے یہ ان سے متاثر تھا جو اپنے اللہ تبارک و تعالی کو کسی صفت سے متصف ہی نہیں سمجھتا جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے چہرہ بھی نہیں مانتا ہاتھ بھی نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کے لیے استوا بھی نہیں مانتا آسمان دنیا پر پچھلی رات آخری تہائی رات میں نزول بھی نہیں مانتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے روز محشر آنا بھی نہیں مانتا کہ اللہ آئے گا فرشتے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنا نہیں مانتا اللہ کے لیے ہنسنے کا ذکر بھی ہے جیسا اسے لائق ہے کسی مخلوق کی طرح نہیں لئی سکم اس لیے وہ کسی مخلوق کی طرح نہیں بہوش سمی البسی صفات ماننی بھی ہے اسمی ہے میرے اور آپ جیسا نہیں البصیر ہے دیکھنے والا میرے اور آپ جیسا نہیں کسی مخلوق جیسا نہیں مگر بصارت سے اور سے مراد کیا ہے دیکھنا اور سننا مانا موجود ہے مانوی اشتراک بھی ہے لفظی اشتراک بھی ہے صرف لفظی اشتراک کہنا غلط ہے لفظی اشتراک بھی ہے اللہ نے بندے کو بھی کہا میں نے سمیع اور بسیرا بنایا میں نے بندے کو سمیع اور بصیر بنایا لفظی اشتراک ہو, ہو گیا نا لفظ یا سمی بندہ بھی سمیم بصیر لفظی اشتراک ہو گیا مانوی اشتراک بھی ہے سمی سے کیا مراد سننے والا بصیر سے دیکھنے والا تو اس سے کوئی شرک واقعہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جاؤ موسا اور ہارون تم دونوں جاؤ انہیں نہیں ماقو ماں اصما میں تمہارے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کس قدر حوصلہ بڑھ گیا موسا علیہ اللاط والسلام اور ہارون کا علیہ و والسلام یہ بات فرمانا اللہ کا میں تمہارے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اللہ کے لیے صفات کو ماننا یہ ہمارے لیے فرض ہے کیونکہ قرآن میں موجود ہے اور یہ گمراہی موت میں نے چلائی ہے اور اس گمراہی جہاں بن صفوان سے شروع ہوئی تو جہاں بن صفوان کی روحانی اولاد موت ازادہ ہے اور مروان جو آخری حاکم تھا اللہ نے اس سے انتقام لیا بنو عباس غالب آئے اور یہ قتل ہوا تو یہ ابن تیمیہ مح اللہ عقیدے کی اہمیت کا احساس دلاتے اب عقیدہ ہے ایک شخص کا لا موجود اللہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق نہ عین اللہ نہ غیر اللہ جیسے ڈاکٹر اسرار کا عقیدہ ہے کہ لا ولا غیر اللہ نا عین مخلوق ہے نا مخلوق نہ عین اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے یہ نہ عین اللہ ہے نہ یہ غیر اللہ ہے یہ کیا ہے اللہ کے پر تو اللہ کا سایہ جیسے شیشے کے اندر نظر آتا ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے نظر آ رہا ہے صرف پرچھائی جو زمین پر دیکھنے میں ہوتی اس کی حقیقت کوئی نہیں صرف نظر آ رہی ہے اسی طرح مرایا او دلال سائے ہیں یا شیشے ہیں یا وہ کہتے ہیں مینار پاکستان زین لو کھڑا ہو گیا آپ کے زین میں سب کے زین میں مینارے پاکستان کھڑا ہے اس وقت اس کا اول بھی آپ آخر بھی آپ ظاہر بھی آپ باطل بھی آپ آپ نے غائب کیا وہ غائب ہو گیا یہی ہماری حقیقت ہے اللہ کے ساتھ اگر یہی حقیقت ہے جب جنت کیا جہنم کیا عمل کس چیز کا نام ہے آج یہ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر افراد بہترین عمل کرنے والا آدمی میں بین صافی نہیں کروں گا بالکل لالچی انسان نہیں جو ہم نے دیکھا صاحب کردار متقی بہت ہی زیادہ اس کا اس وقت بہترین ہے قابل رشک ہے مگر یہ کب تک رہے گا یہ مصنوعی بات ہے اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم اللہ کا سایہ ہیں تو بتائیے اللہ اپنے سائے کو جہنم میں ڈالنے کا باز اللہ تفصیل اللہ جب ہماری حقیقت ہی کوئی نہیں ایک سایہ کی طرح ہے اور ایک آگ کے انگارے کی طرح ہے مجدد مجدت ثانی کی مثال ڈاکٹر اقرار دیتے ہیں کہ ایک آگ کا انگارہ آپ گھماؤ آتشی دائرہ نظر آئے گا ہے ایک لا موجود الا اللہ ایک ہے اور پھر کہتے ہیں تمہارے آگے تمہارے پیچھے تمہارے اوپر تمہارے نیچے تمہارے دان تمہارے بھائی اللہ ہی تو ہے اور کیا جب یہی حقیقت ہے تو پھر عذاب کیا جزا کیا شریعت کیا سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ عقیدہ خراب ہو گیا جس کا تو اس کی اسٹیٹ کے اندر ایک صوفی وہ اسی عقیدہ کی بنیاد پر عمل کو چھوڑتا ہے اس کا کیا کرے گا سوفیا نے عمل چھوڑا شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ میرا تایا ابو رضا اس مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اب نہیں ہے اب اللہ سوال نہیں کرے گا اب عمل جو کیا جاتا ہے تو وہ ویسے ہی عمل کیا جاتا ہے محبت کے لیے عمل کرنے کی ضرورت نہیں تو ایک آدمی عمل ہی چھوڑ دے گا وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے کہہ دیا جب میں اللہ کا سہایا تو مجھے عمل کی کیا ضرورت ہے یہ راتر اسرار کی حکومت مجھے کیسے سزا دی جائے گی اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے اس نتیجے سے کون روک سکے گا ایک جیل ایک نسل اس میں داخل نہیں ہوگی اگلی نسل داخل ہو جائے گی ابن عباس نے کہا پہلی نسل نے صرف یہ کہا کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں درس کے لیے محفل میں, میں بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بزرگان دین اکٹھے ہی فوت ہو گئے ایک کے پیچھے دوسرا یکدم رونق ساری ختم ہو گئی ود سبا یگوس یوک نسل قوم روک کے پانچ سن پاک جیل جو انہوں نے بنا لی وہ سال تھے ان کے فوت ہونے سے حالات بہت ہوتا ہے علماء کے اٹھ جانے سے جن لوگوں کو علماء کی قدر ہے وہ تو اتنا صدمہ لیتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے اس صدمے کے بعد انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ان کے بت بنا کر تصویریں بنا کر اپنی محفل میں رکھتے ہیں وہ یاد آئیں گے نیکی یاد آئے گی اللہ یاد آئے گا اللہ والے ہو جائے گا پہلی نسل نے ابن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے ان کی پوجا نہیں کی مگر اس کام کا نتیجہ یہ نکلا کہ دروازہ کھل گیا تھا پوجا ہو گئی او سوا یوس یعس نثر کی اتنی پوجا ہوئی کہ نوح نے آ علیہ رہی سلا جب ان کی پوجا کی مخالفت کی لوگ نوح کے دشمن ہو گئے کیونکہ ہمیشہ جب بزرگوں کی پوجا ہوتی ہے تو یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ بزرگوں نے کہا تھا یہ شرکہ ہم کر رہے ہیں وہ کہتے نہیں بزرگوں کا راستہ یہ تھا اب بھی یہ ہو رہا ہے یہ کتاب ثابت کرتی ہے اور کتابیں بھری پڑی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سلط صالح کا مسلک بھی تفویض تھا تفویض ہے اللہ کے سپورٹ کرنا ان اللہ ان نوح بسیر عباد میں اپنے کام اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے وہ کہتے کہ صحابہ تابین تبا تابین ان آیات کا مفہوم اللہ کا چہرہ وہ کہتے اللہ کوئی معلوم ہے کیا مطلب ہے اس کا اللہ کے ہاتھ اللہ کوئی معلوم ہے کیا اس کا مطلب ہے اللہ کا پاؤں کہ جہنم کہے گی اللہ مجھے اور دے اللہ پوچھے گا حالم تلا تو بھر گئی ہے. میرے کا وعدہ کیا تھا انسانوں کی سے اللہ اپنا پاؤں اس میں ڈال دے گا جہنم کے بعض حصے بعض میں سکڑ جائیں گے اور وہ کہے گی بس بس بس اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کیفیت مجہول ہے کیفیت متشابہ ہے یہ متشابح کیفیت کے اعتبار سے متشابے محکم المعانی یا معنی مح... معنی کے اعتبار سے محکم ہے پکی ٹھک بات ہے کہ اللہ کا پاؤں ہے جیسا اسے لائق ہے اور وہ ڈالے گا جہنم کے اندر اور وہ سکر جائے گا اس کے حصے آپس میں سکر کر وہ کم ہو جائے گی اور بھر جائے گی ختم ہو جائے گی اس کی ڈیمانڈ اور اس کا مطالبہ معلوم ہوا کہ یہ درس بھی ضروری ہے اور اہل علم کے اندر اس کو جاری کرنا چاہیے کہ کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے یا غلط فہمی سے بات نیک سالین علماء بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرف کا موقف یہی تھا تفویض کہ اللہ کے پاؤں سے کیا مراد ہے بس ہم اللہ کے فکرد کرتے ہیں اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کے فکر اللہ کا نزول آسمان دنیا پر اللہ کے سپر بھی کا کیا مصنوع ہے اللہ آئے گا ماسٹر کے دن فیصلے کرے گا فرشتے آنا نہیں مراد, لا لا لا لا یہ مراد نہ لینا تو بت ہوا انسانوں سے مشابہ ہو جائے گی مشرف ہو جاؤ کیا مراد ہے اس کی چلو اگر بہت ہی مشکل میں ہو بہت ہی اور یہ کہہ لو کہ اللہ تبارک وطالعہ کا حکم آئے گا فرشتہ آئے گا یہ کہاں سے تم نے نکالا یہ تو قرآن کے ساتھ تحریف ہے یہ تو قرآن کے معنی بدلنا ہے اور اللہ رب العزت کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم نے قرآن کو درست کیا اشتفظ لہٰذا یہ بھی ایک فتنہ ہے اور عظیم فتنہ ہے عقیدہ جس وقت خراب ہوتا ہے تو اس وقت اعمال پر اثر پڑتا ہے یا تو آدمی معطل ہوتا ہے کیونکہ جس کو مشکل کچھ اور حاجت روا سمجھے گا جب لوگوں نے کئی ایک اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں کوئی بیڑا نکالنے والا ہے کوئی بچہ بچی دینے والا ہے کوئی بیماریاں ٹھیک کرنے والا ہے اس کی قبر پر چادر چڑھاؤ تو تمام قسم کے جو انفیکٹو وارڈس ہیں موکے وغیرہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کی قبر پر چادر چڑھاؤ تو دما ٹھیک ہوتا ہے اس پر جاؤ تو رزق بڑھ جاتا ہے اس کا تعویذ لٹکاؤ تو گاہ کی گاہ ہو جاتے ہیں مختلف جو الہ رکھے ہوئے ان الہوں کے بعد اور ان کو راضی کر لینے کے بعد کیونکہ یہ ان کی عبادت کر رہا ہے عبادت یہی ہے عبادت کا مفہوم کیا ہے کل مایو ہبو یار ہر وہ عقیدہ ہر وہ قول ہر وہ عمل جو اس لیے اختیار کیا جائے عقیدہ اس لیے بنایا جائے منہ سے بات اس لیے نکالی جائے عمل اس لیے کیا جائے کہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے تو اب اس کے کئی معبود ہیں تو اس نے راضی کر لیا ان کو تو اس کو عمل کی کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور کتنے بنائے گئے وہ راضی ہو گئے اس کو خواب آ گئی اور پیر نے کہا کہ تیرا جنت میں مقام جو ہے مقرر ہے اب اسے عمل کی کیا ضرورت ہے عمل لازمی گرے گا اور پھر اس پیر کے لیے جس کو حاجت روا مشکل کوش سمجھتا ہے اس کا عبادت میں حصہ بھی ہوگا یہ زکوٰۃ کا مال ہو سکتا ہے کہ نہ دے جبکہ زکوٰۃ اور پیر کی نظر و نیاز آمنے سامنے ہو جائے کیونکہ پیر کی نظر و نیاز میں یہ ڈرتا ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوگا پیر کی نظر و نیاز میں ڈرتا ہے کہ میں پھر غریب ہو جاؤں گا دکان داری مشکل سے چلی پیر صاحب کی برکتیں آئیں اب وہ اس کھینچ لیں گے برکتیں تو کہتا ہے زکوات چلو کوئی بات نہیں اللہ بڑا بخش ہے معاف کرے وہ بڑا اللہ ہے وہ تو سب کا مالک ہے اور سارے یہ جتنے مشکل پوچھا ہے ان کے اوپر سب سے بڑا مشکل پوچھا اس کو راضی کر وہ مہربان ہے اس کو اگر ناراض کر دیا تو یہ بڑا جلال والا بابا جی ٹانگ توڑ دیں تو یہ حصہ آئے گا عقیدہ کا اثر عمل پر نہ آئے یہ ممکن ہی نہیں لوگ عمل کو ہی دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھتے اور جتنی آپ دیکھتے کے وسلم خمینی نے ایک عمل کیا انقلاب آیا ایران میں اور وہ انقلاب اسلامی تھا نام کے اعتبار سے نہیں کیا کہتا تھا تھا کہ جی، حاکم کو اپنا قانون چلانے کی اجازت نہیں کائنات کا حاکم جس کا پوری کائنات پر تمہارے جسموں پر قانون چل رہا ہے اسی کا حق ہے کہ مملکت پر اس کا قانون چلے بڑی پیاری بات تھی اس پیاری بات کی بنیاد پر اس نے بہت سے کام بھی کیے اس نے بہت کچھ نشے کے معاملات ختم کیے فوائشی ختم کی نماز کا طریقہ رائب کیا اسلامی سزائے نافذ کی بہت کچھ کیا جہاد کیا اپنے خیال میں سب کچھ کیا لوگوں نے فوراً سے اسلامی اسٹیٹ قرار دے دیا بڑے بڑے ہماری اسلامی جماعتوں کے بڑے بڑے اپنی جگہ سے پھسل گئے خمینی کو مبارکبادیں دینے کے لیے اپنے وفود بھیج اور اس وقت کسی کو کہو کہ خمینی تو اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ اولیا کا مقام انبیاء سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے ہاں رسول سے نیچے یہاں <تصفح> مولوی اس حاقب سے میں نے کہا کہ خمینی یہ کفر کہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے انبیاء سے ان کی شریعت میں چند ایک احکامات ہوتے تھے ایک دو حکم اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بہت بڑی ہے تو ولی کتنا عمل کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب پھر سوچنا چاہیے یہ تو حال ہے یہ لوگوں کا حال ہوا لوگ بھٹک گئے کمینی کے ظاہر کو دیکھ کر حقیقت ہے کہ ال ہی عقیدے کی بات کو سمجھتے اور عقیدہ بنیاد ہے ہمارے ایک شیخ تھے خلیق الرحمان وہ دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخشتے ہیں ابھی انہوں نے ہمیں ایک درس دیا وہ بڑا زبردست درس تھا وہ کہنے لگے ایمانی بصیرت اور عقلی بصیرت یہ تقسیم کی انہوں نے کہا عقلی بصیرت یہ کہتی ہے کہ جس نے ایک بیوا کے بچے کو قتل کر دیا جو واحد سہارا تھا اس بیوا کا بھی اپنے بچوں کا بھی اور اپنی بیوی کا بھی اب ماں بھی رو رہی ہے بیوی بھی سر پیٹ رہی بچے بھی معصوم ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو آدمی دیکھتا ہے یہ گنا بالکل خارجی دنیا میں نظر آ رہا ہے اسی وقت کہتا ہے کہ اس کو تو جانوروں کے آگے ڈال دینا چاہیے چڑیا گھر میں سخت سخت الفاظ بولتا ہے اسے آگے بڑھتا کسی شخص نے ایک معصوم بالکل بے چاری شریف عورت کے ساتھ بدکاری کر دی ہے آدمی کہتا ہے اس کو بھی چوک میں لٹکا دستوں یہ گناہ جو ہے مادی پیمانوں سے ناپے جا سکتے ہیں عقیدے کا گناہ ناپا نہیں جاتا عقیدے کا گناہ رکھنے والا مجلس اتحاد عمل کا امیر بنا ہوا ہے شاجن نقوی اور یہ کیا ہے اسلامی سیاسی جماعت ہے عقیدے کا گناہ مانتے ہیں کہ اس میں ہے مگر بظاہر وہ ہمارے ساتھ اسلام میں چل رہا ہے عقیدے کا گناہ تو سینے میں ہے نا وہ نظر تو نہیں آتا وہ تو ان کو نظر آتا ہے جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے بصارت کے ساتھ جو قرآن جانتے ہیں جو ربض الجلال والاکرام کی غرض سے سرشار ہے وہ مالکم لا کرجون وکار آ تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے لیے کوئی وقار ملحوظ خاطر نہیں رکھتے عقیدے کی بات بنیادی بات ہے سارا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے اور ولہ جس کا عقیدہ گندہ ہے اس کے عمل سے دھوکہ نہ کھائیے عمل نفاق بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی وجہ سے اس عمل کو اختیار کیا ہو سکتا ہے اس کی عادت ہے چلتی چلی آ رہی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل جو کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے وہ یقین پر نہیں ہے کبھی کہتا ہے کہ اللہ کا پرتاؤ ہوں میں بھی اللہ کا خایا کبھی اسے قرآن کی آیتیں کہتی نہیں اللہ تو تیری ہڈیت توڑ دے گا اگر تو اللہ کی نافرمانی کرے گا شرک اور قفر کرے گا ہمیشہ جلے گا آگ میں اس وقت ڈر جاتا ہے پھر عمل کرتا ہے اس کو خود یقین نہیں اور ان کے پاس کبھی یقین ہو ہی نہیں سکتا یقین تو ہوتے ہی صرف مومن کے پاس یہ جتنے اقلیانی ہے جتنے فلسفی ہیں جتنے قبر پوج ہے جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں یہ یقین کی نعمت سے فارغ اڑتے ہیں یقین کی نعمت صرف پہلے ایمان سے ملتی ہے اور اس نعمت کی کوئی شخص روزے اور نماز کا اتنا پابند ہو کہ اس نے عقیدہ صحابہ سے سیکھا اور اس سے بڑھ کر کون عقیدہ صحابہ سے سیکھا نماز پڑھنی صحابہ سے سیکھی اور اس کے بعد زکات کا انکار کر دیا کیا ان کے باقی اعمال تھے یقیناً تھے سب کچھ تھا صرف ایک زکات کا انکار کیا پہچاننے والے اول الباب میں سے تھے پہچان لیا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں. ان کا سٹیٹس کیا مقرر ہوا کفار مرتد عقیدے کا لحاظ نہیں کیا میرے عقیدے میں بہت بے خبریاں ہوں گی بڑی جہالتیاں ہوں گی میں کمزور طالب میں علم ہوں جان بوجھ کر نہیں جب پتہ چلے گا دور کرتا چل جاؤں گا یہ تو قریب کے زمانے کے لوگ ہیں یہ تو صحابہ سے سیکھے عقیدہ ان کا عقیدہ بھی بہترین ہے ان کا عمل بھی سنت کے مطابق ہے اور یہ روزے بھی رکھتے ہیں سب کچھ ہے صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا نہیں کو زکات دینے کا انکار کرتے غندا گردی کے ساتھ کہ ہم زکوات نہیں دیں گے صاف انکار جو کرنا کرنا بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو انتہائی رقیق القلب تھے جلدی رو پڑا کرتے تھے اور بہت ہی رمدیل انسان تھے اس دن وہ ایک چٹان سے بھی زیادہ سخت تھے اور ان کے خلاف ان کی تلوار بے نیام تھی اور ان کو انہوں نے گاجر اور مولی کی طرف کاٹ دیا اور ان کی عورتوں کو لوڈیاں بنایا ان کے مردوں کو غلام بنایا اور ان کا خون اس طرح بہایا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقی نے مکہ کا خون بہاتے تھے یہ ابو عبید قاسم بن سلام کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا ایک سے 224 ہجری کے ہمارے امام ہیں ان کا رسالہ کتاب المان اس میں یہ لکھا ہوا تو یہ دیکھیے کہ خارجی ہے وہ نمازی پرہیزگار ہے اتنے پرہیزگار ہے کہ نبی علیہ صلاحم صاحبہ کہتے صلاحی <سلام> ہندی شعیت تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ نہیں اور تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں قرآن بڑی تصحیح کے ساتھ پڑیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا میں انہیں پالوں تو آد و سمود کی طرح ہلاک کروں صحیح حدیث ہے کہ جہنمیوں کے کتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج کو کہتے اور خوارج کے خلاف جب میں تمہیں بھیجتا ہوں تو تم اس طرح سے شوق اور جذبے کا اظہار نہیں کرتے جس طرح معاویہ کے خلاف جاتی ہے سیاسی چکر تھا نا شیطان گھسے ہوئے تھے حالانکہ خوارج کو قتل کرنے کا زبردست اجر ہے پھر علی قتال کرتے ہیں ان کے ساتھ اور قتال کے بعد انہیں پیتف کرنے کے بعد کہتے ہیں اس آدمی کو ڈھونڈو جو نبی علیہ خلاط اسلام نے نشانی بتائی کہ ان میں ہوگا جن کا ایک بازو جس کا کتا ہوا اور عورت کی چھاتی کی طرف کھلا ہوا ہے اور اس پر گڈی اور بال ہے تو اس لاش کو ڈھونڈا گیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہا گیا کہ نہیں ہے علی نے کہا نہ میں تم سے جھوٹ کہتا ہوں نہ جس نے مجھ سے کہا اس نے مجھ سے جھوٹ کہا یہ موجود ہے پھر لاشوں کو الٹ پلٹ کیا اور علی نے اللہ اکبر کہا جب اس لاش کو دیکھا کہ یہ پڑا تھا مرا ہوا اس وقت ایک تابعی نے ان کی جربت دیکھی اور دین کے اندر زیرت کتنے ہیں آئندہ نسلوں کے لیے کس قدر حساس ہے تین دفعہ علی سے حلف لیا کہ یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے سنی علیہ وسلم حدیث رسول کا مقام دیکھے معلوم ہوا عقیدہ کوئی معمولی شہر نہیں جس کو آج لوگ بھلا کر بھٹک رہے ہیں اور ہماری منزل دور ہوتی چلی جا رہی ورنہ جتنی قربانیاں ہم دے چکے ہیں اللہ کے راستے میں اسلام اسٹیٹ کب کی اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے ہم عقیدہ کے معاملے میں گول کرتے ہیں بات ہم کہتے ہیں ظاہر عمل تو یار وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں جہاد بھی ہو رہا ہے ایک وقت تک جہاد کرنے والوں میں قبر پوج بھی تھے الحمدللہ شکر شکر کہ اب قبر پوج نہیں قبر پوج بھی تھے مگر قبر پوج سربراہ بھی بن گیا تھا ہمارا یہ تو ہمارا حال تھا وہ جہاد میں عمارات تھے وہ بھی شہداء تھے اور سب کچھ تھا اب کل ہی میرے ہاں کچھ جوحال آئے ہوئے تھے سمت تھے میرے ابا جی کے دوست کے پوتے تھے تو ان کی وجہ سے میں نے ان کی خاطر توازو کی تو وہ کہہ رہے بے نظیر شہید چلو ان پر تو میں کیا رہوں گا جب علما نے جو اہل حدیث کے نام سے خطیب ہیں کاری ہیں انہوں نے جنازے پڑھا دیے تو پھر رونا کس کا روئیں عقیدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے امام جامن پہننا کوئی جرم ہی نہیں ہے شری سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہنا کوئی جرم بھی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میرا دین اسلام ہے میری معیشت اسلام نہیں سوشلزم ہے طاقت کا چشمہ اللہ نہیں عوام ہے اور میری سیاست اسلام نہیں جمہوریت ہے اس کے بعد بھی عمل کا کوئی نشان نہیں ہے اور شہید اللہ رب العزت تک بہتان باندھنے والے یہ لوگ اس نفاق سے باز آ جائے ورنہ وہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا کوڑا برس پڑے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ زبردست توبہ کا وقت ہے فیتن ہی ہے ہر طرف وہ جو شخص باہر جاتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے ولا ان تم مسلم وہ وقت آ گیا اور اس میں سب سے اہم بات عقیدے کی درستگی ہے عقیدہ درست ہوگا تو عمل درست ہوگا یہ آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر میں آیا ہوں کسی فکر کی بنیاد پر آیا ہوں یہاں پر کس سے لینا ہے کیا لینا ہے اور پھر اس کے لینے کے بعد ہر شخص کی ایک کیفیت ہے اس کیفیت کے مطابق اس کے اثرات نمایاں ہوں گے جو کچھ میں نے کہا میرے اوپر اس کے اثرات نمایاں ہونے چاہیے جو کچھ آپ نے سنا اس میں سے جو حق ہے جو باطل ہے غلطی ہے میری کوئی بھول ہے کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں آگے جو حق بات ہے وہ اللہ کی بات ہے اس کے اثرات جب دل میں پیوست ہوں گے تو یہ پودا جب یہاں پر اس زرخیز زمین میں جڑ پکڑے گا تو پھر اس کے برگو بار جو ہے وہ تو نکلیں گے پھر پھولوں کی خوشبو بھی پھیلے گی پھلوں کی مٹھاس بھی ہوگی اور ایک مومن جو ہے اپنی سوسائٹی کو معطر کر کے رہے گا کیسے ہو سکتا ہے ایک دیا جل رہا ہو اور لوگ بھٹکنے سے پھر بنا رکے کچھ تو سلیم الفطرت ہوں گے جو اس بیے کی روشنی میں اپنا راستہ درست کر لیں گے اللہ ہمیں دیا بننے کی توفیقتا فرمائے اور دیئے سے دیا جلانے کی توفیق دے کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے آمین سم آمین کہے سنیں میں سے اللہ حق بات کو قبول کرے اور اس پر عمالن قائم ہونے کی توفیقت فرمائے اور ہماری روح اس حال میں پرواز ہو اللہ ہم سے راضی ہو ہم ربضلال بل اکرام سے راضی ہوں ہمارے پاس میں جا کے کتنا ہوگا تبدیل سے جو پاکستان مسلم ہے سب سبھی اپنے آپ جانے کو بناسٹ ہو گئے کو لاپت ہوگی اس طریقے سے مکمل زیادہ اس کے حوالے سے جو ہم ریسنٹلی میڈیا میں کر رہا ہے کہ صاحب آدمی نے اوپر جو ہے وہ انڈیا نے جو آپ ہے اور اس کے دو سے تین بندے ایسے ہیں جس کو لائف کیا رہا ہے اور ساتھ ہی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مورتی جی اور اس کے علاوہ پھر جو لائف کورے لے جا رہی ہے گھر میں رات کے ہو رہے ہیں موافر ہو رہے ہیں تو یہ ایک ہم سے محسوس کیا جا رہا ہے اس کو سروس کو آخر زمانے میں جا کے جو بیٹھک ہے سو بار جو سلب کا جو میں جس کا جو بیٹھک ہے اس کے بعد کر کے جو ہے وہ مافیے انتظار کر رہی کی درخواست پہلی بات اللہ نور السماوات ول اس کی سوال یہ ہے کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے اللہ نور السماوات ولعط اللہ نور ہے آسمان و زمین کا اس کا مفہوم ابن عباس ترجمان القرآن سے منقول ہے کہ اللہ منور السماوات ولعط زمین و آسمان میں جو بھی روشنی ہے وہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اللہ ہی روشن کرنے والا ہے سارا نور اللہ کا ہے کیونکہ اضافت دو طرح کی ہوتی ہے ایک اضافت تشریف ہوتی ہے ایک اضافت تملیق ہوتی ہے ایک, اضافت ہوتی ہے. ایک میری آنکھ اور آپ کی آنکھ ہے یہ اضافت تملیق ہے آپ اس کے مالک ہیں یا آپ کا جز ہے ایک آپ کی اینک ہے یہ شرافت کی اضافت ہے کہ ایک بڑے عالم کی اینک ہے یہ بڑے نیک صالح آدمی کی اینک ہے تو یہ اس اینک کو شرافت مل گئی جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر کیا یہ مسجد بیت اللہ نہیں ہے یہ مسجد بھی تو اللہ ہی کا گھر ہے اس گھر کو جو مکہ میں ہے اللہ نے خاص شرافت بخشی اور اس کا نام بیت اللہ ہوا اگر آپ اس مسجد کسی مسجد پر بیت اللہ لکھیں گے سارے شہر میں فساد ہو جائے گا آپ انہیں جواب دیں گے یہ اللہ کا گھر نہیں وہ کہیں گے اللہ کا گھر ہے بیت اللہ اس کا نام ہے کا بت اللہ اس کا نام ہے خبردار لکھا تو گرا دیں گے کیوں یہ اضافت تشریف شرافت اور اضافت تملیق نہیں ہے اللہ مالک ہے نور کا سارے آسمان و زمین کا نور اللہ سے ہے اللہ ہی اس کو منور کرنے والا ہے یہ مراد دوسری بات فطن کی احادیث میں کہتے ہیں کچھ لوگ نکال رہے ہیں کہ جو توحید پھیلانے والے ہیں جو عقیدہ صحیحہ کی بات کرتے ہیں یہی انتشار پھیلانے والے ہیں میں نے ابھی بہت بڑی مثال دی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو تمام مملکت اس وقت کمزوری کا شکار ہو رہی ہے وز ہے کیونکہ چار جھوٹے نبیوں نے دعوے کر دیے جھوٹے نبوت کے چار دعوےدار ہیں اور پھر شام کو لشکر بھیجا جا رہ چکا ہے اسامہ بن زید کی قیادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت مدینہ خالی ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانی زکوۃ کو معاف نہیں کرتے ان کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں اس علم جہاد بلند کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے مورسیم نے کہا الٹا اس شخص کے توکل کا لوگوں پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے کہا ابو بکر کے پاس نہ جانے کتنی قوت ہے یہ اتنا دلیر کیوں ہے کہ یہ اب بھی تلوار بے نعم کر چکا ہے تو ان کے حوصلے پشٹ ہو گئے اور اللہ نے انہیں شکست سے ہمکنار کیا اور مکر رضی اللہ تعالیٰ توحید کے لیے یہ تلوار اٹھائی تھی احمد بن حمبل نے اپنی اسٹیٹ کے اندر جتنا اضطراب پیدا ہوا ان کی وجہ سے سارا اضطراب عقیدے کی جنگ تھا ورنہ احمد بن حمبل یہ خیال کرتے کہ اس وقت تو فتن ہے عیسائی غالب نہ آ جائے کوئی اور دشمن قبر پرست بد پرست گائے پرست نہ غالب آ جائے مسلمانوں کی حکومت پہلے ہی کمزور ہے بادشاہ ایک غلط عقیدہ پھیلا رہا ہے چلو پھیلانے دو اسے ابھی ابھی اس عتیجہ کا بعد میں مقابلہ کریں گے وہ نہ ہو کہ بادشاہ کے ساتھ میری تھن جائے اور مملکت کے کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی تیسرا آدمی حملہ آور ہو جائے احمد نے یہ نہیں سوچا آج فتن کے اس دور میں وہی راستہ ہے جو پہلو کا راستہ ہے امام مالک نے کہا کہ نہیں یو کہ نئی اسلح کرے گا آخر حاضی الامہ اس امت کے آخر کو اللہ کہ جس نے اس کے پہلے کی اصلاح کی اور وہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے اور محمد کریم کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ اس وقت میری سنت کے ساتھ چمک جاؤ تمستقو بھی ہا اس کے ساتھ تمسک بالکل ایک جان ہو جاؤ عزو علیحا بن نواز اس کو اپنی ڈاڑوں میں چبا کر بڑی مضبوطی کے ساتھ سنت کو اپنے سے گرنے نہ لو کیونکہ نبی علیہ السلاط والسلام نے کہا کہ وہ وقت فتنے کا آنے والا ہے کہ ایمان ایک انگارے کی مانند ہوگا جو ہاتھ کے اوپر ہے اگر آدمی ہاتھ کے جلنے سے اس کو ضائع کرتا ہے تو ایمان جاتا ہے اور اگر ہاتھ پر رکھتا ہے تو ہاتھ جلتا ہے آج ایمان کی جلن ایمان کے لیے جلن اور ایمان کی قیمت ادا کرنا ہوگی یہ طاہر القادری یہ دوسرے یہ اللہ کو دوسرا جاوید احمد گام بھی اور اس قسم کے خوبصار سے زمین کبھی خالی نہیں رہی یہ لوگ تو انبیاء اور رسول علی وسلاۃ والسلام کو کہتے ہیں يعلمه بشر اس کو تو ایک بشر سکھاتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان سوائے اس کے کچھ نہیں اصل بات یہ کہ یہ کسی بشر سے سیکھ رہا ہے یہ خود اس کا اپنا کلامی بڑا اچھا آدمی تھا اس کو کسی نے خراب کیا تو یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے یہ حالات کوئی نئے حالات نہیں اس سے پہلے اس سے خراب حالات بھی گزر چکے ہیں اور اسلام آج ہمارے پاس پہلی دفعہ نہیں پہنچا ان مسائل سے ہمارا پہلا واسطہ نہیں ہے ہمارے بزرگان دین صحابہ طبین زبا طابین اور ان کے بعد اب طائف المنصورہ آج تک ان حالات سے نبٹتا رہا چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کی طرف پیچھے لوٹیں اور دیکھیں کہ انہوں نے ان مسائل کا حل کیسے کیا جس طرح انہوں نے کیا قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کی پیروی کریں یس قبیر تو غیر رسبیل مومنین والے نہ بنے کہ مومنوں کے علاوہ کوئی راستہ کرے مومنوں کے راستے کو سیر بھی کرے عربی میں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اس کی پوری تفصیل لائیے قرآن لائیے ذرا قرآن <سطور> <سطور> وہ بھی کر لیتے ہے پہلے ایک بات ختم ہو جائے انشاءاللہ ذرا ڈھونڈ دینا مجھے آیا مبارکہ نمبر یاد ہے کسی کو اللہ خل دو سفید کا سامنے ہونا زیادہ مفید تھا اللہ نور السماوات سماوات اللہ نور ہے آسمان و زمین کا ماسال نور ہی اس کے نور کی مثال کمش کا طرح ہے فی ہا مصباح جس میں چراغ ہو المسباہ فی زاجا اور چراغ جو ہے یہ ایک کندیل میں ہے البن در یو کدم شاہجہ رتِ مبارک اور زاجا ایسا ہے کہ گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے یو قدم ان شجر اتم جو کہ مبارک شجر زیتون سے جو ہے اس کے تیل سے اس کو یو قد جلایا گیا ہے یا جلایا جاتا ہے لا شرقی ولا غربیہ نہ مشرق میں نہ مغرب میں یقاد قریب ہے کہ اس کا تیل جل اٹھے ولا لم سسونار اور خواہ اسے آگ میں چھو تک نہ ہو على نور. نور پر نور نور یہ دلہ نوری میں شاہ یہاں پر واضح یہ دلہ نور اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف میں ش جس کو چاہے ناس و اللہ بک العین علیم لارئی ولا شک اللہ کا نور قرآن ہے یہ دور ہی میشا یہاں پر اس نور کی تفسیر کر دیبل میں اللہ نے نور کہا اور جاء کم تمہارے پاس آیا کیا اللہ کی طرف کتاب و نور مبین کتاب و نور مبین من اللہ کتاب نور المبین کتابوں نور کتابوں میں بھی نور پہلے ہے یہاں بھی نور کہا تو اس نور سے مراد اللہ کی روشنی ہے جو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نور السماوات یہ عربی زبان کا بالکل وہ محاورہ ہے جو عربی میں ہر وقت رائج ہے جیسے کوئی بہن آتی ہے اپنے بھائی کو کہتی ہے وہ کہتا ہے کہ بس اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا وقت بالکل قریب لگتا ہے تو کہتی ہے اللّہ تعالیٰ سے زندگی مانگو صحت مانگو تم ہی اس گھر کا چراغ ہو تم ہی اس گھر کی رونق ہو تو یہ محاورت نا اللہ نور السماوات ولاجی عربی میں رائج ہے اللہ ہی نور ہے زمین و آسمان کا ساری روشنی اللہ ہی کی روشنی ہے جس کو اللہ روشنی نہ دے وہ اندھیروں میں بھٹکے گا جیسے فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہے اللہ ولی الین آمر یو خریج میرا ظلمات نور نور جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے یہ نور سے مراد نور ہی بات القرآن جو قرآن بعض باد کی تفسیر کرتا. برن یہ تو بالکل واضح قرآن کو قرآن سے تفسیر کیا جاتا ہے بس یہ نئی نئی باتیں نکالنے والے جو اس سے پہلے کبھی نہیں نکالی گئی اور کہیں یہ سلف صالحین کے اندر یہ فتنہ نظر نہیں آتا ہمیں یہ سب بداتی لوگ ہیں قبر سے مراد کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ اس قبر میں اس طرح سے ہو رہا ہے جس کی حقیقت ہم جانتے ہیں یہ بھی متشابہ ہے اس کا معنی معلوم ہے کہ قبر میں ضرور عذاب اور جزا ہے ہم مانتے حد نگاہ تک کھل جاتی ہے مگر کیا ایک ہی قبر ہوگی پھر نیچے قبرستان میں حد نگاہ تک تو ایک ہی مومن کی قبر ہوگی یہ کیفیت اللہ کے سوا کو نہیں جانتا یہ جنگوں کے اندر لوگ مارے جا رہے ہیں ایک جہنمی ہی ہے ایک جنتی ہے اس طرح جڑے ہوئے پڑے ہیں بلکہ توپ کے گولہ سے ایک دوسرے میں ان کے گوشت سوچتے ہیں کیا اس کا سینک اسے پہنچے گا اور اس کی راہ اسے پہنچے گی لا واللہ ہی لا ایک آدمی جلا دیا گیا گولا لگا اس کا ذرہ بھی نہیں ملا اس کی تو قبر ہی نہ بنی پھر تو یہ سب سے اچھا ہوا ہندوؤں کی طرح جلا دیا جائے قبر تو پھر بھی بنے گی اب یہ تو اللہ کے سوا اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا إِلَّ اللہ ہمارا کام ہے ایمان لانا اور ایمان لانے کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ چار پائی پر جب اٹھائی جاتی ہے گردنوں پر تو کلام کرتا ہے اگر نیک ہے میت کالتنی اہلی اپنے اہل سے کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو اور اگر وہ بد ہے تو وہ کہتی یا تمہاری ہلاکت ہو کدھر لیے جاتے ہو اسے اس کے کو ہر سنتی ہے سوائے انسان کے صحیح بخاری کی ضرورت میں آ سن لے لائے کا بے ہوش کر دیا جائے تو معلوم ہوا کہ یہ بہت زبردست کوئی ایسی آواز حیبت ناک ہے کہ ان کو ہم برداشت نہیں کر سکتے مگر مردے پہ تو کوئی جنبش بھی نہیں ہوئی درا جی کیونکہ ہم مانیں گے نہیں ان آیات کو مانیں گے اس سے پہلے قرآن کی آیات ہے کہ جب فرشتے فوت کرتے ہیں ان لوگوں کی روحیں جو اللہ کے نافرمان تھے یا گریبو نہ ان کے چہروں پر بھی تھپڑ رسید کرتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں اگر پولیس والے مارتے ہیں تو چار گھر رات کو کھانا نہیں کھا سکتے آوازیں سننے کے بعد یہ کیسی مار ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا بدترین سے بدترین آدمی ابو جہل ہے وہ آخر دم میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جس کو اس کی قوم قتل کرے اس کو تو فرشتوں نے ضرور مارا ہوگا نا کیونکہ یہ تو یقیناً کافر اور جہنمی ہے تو ہم نے جب نہیں دیکھا تو پھر آیت کا انکار کر دیں معلوم ہوا کہ یہ مار اور یہ قبر کا معاملہ میں وراخود علا یوم یو اٹھائے جانے کے دن تک ایک آڑ ہے اس کی حقیقت کو کوئی نہ جان سکے گا اور جو جان لے گا آ کر بتا نہیں سکے گا واپس کسی نے نہیں آنے لینا اس لیے یہ رازی رہے گا خوب کا شہ خلوانی نے حاضر غیب ملن غلوب یہ جی اللہ کے غیبوں میں سے غیب ہے میلاد کا فتنہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ بنو ویدی ہیم جو تھے یا خلافت فاطمیہ کے نام سے مشہور تھے پونے تین سو ہجری سے پونے چھ سو ہجری تک یہ حاکم رہے مصر کے اندر شیعہ تھے رافضی تھے انہوں نے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہر دن کے اندر ایک ملاج جاری کی ہر دن کے اندر تو یہ ان کی جاری کر رہا مداج اس سے پہلے نہیں اور ان کو علامہ سیدتی نے تاریخ الخلفا میں خلفاء میں نہیں گنا اہل سنت علماء انہیں خلفاء میں نہیں گنتے کیونکہ وہ مشرک تھے عقیدے میں اور صرف خوب پھیلایا انہوں نے اپنے اسٹیٹ میں اور مسلمان علماء کو چن چن کر قتل کیا اہل سنت علماء ماں یہ <تصفح> ختم ہی کب ہوا ہے شروع ہی شروع ہے ہر وقت نئی سے نئی ودا دینے چاہیے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نبی علیہ سلاۃ السلام کی محبت کے نام پر لوگوں کو جذباتی بنانے کے لیے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کبھی ان میں وہ شخص بھی ہو جو دل کا کالا نہ ہو صرف محبت رسول کی وجہ سے یہ کام کرتا ہو جہالت میں ہو اسے بھی جب پتہ چل جائے تو وہ پتہ نہ چلے تو محبت کا عجر تو اسے دل ہو جاتا وہ توحیر وجودی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو ہے یہ غیر اللہ نہیں ہے این اللہ بھی نہیں ہے غیر اللہ بھی نہیں یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سایہ ہوتا ہے کسی شخص کا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اسی طرح جیسے شیشے کے اندر آپ کو اکث نظر آتا ہے جوہر کے اندر چاند نظر آتا ہے انگارہ گھمائے تو ایک دائرہ نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کچھ اور جو کچھ ہے یہ سب اس کا پرتو ہے ایک ہی چیز ہے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے کوئی ادھر کو گیا کوئی ادھر کو گیا پتہ نہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ میرا فلسفہ ہے اللہ تعالی مجھے مشرک نہ کہنا مجھے پاگل کہنا یہ فلسفہ ہے میرا باقی میں قرآن ادیس کے مطابق عقیدہ رکھتا پریشان ہے بندہ بندے کو اپنے بڑوں کے روپ کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے اس عقیدے کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ورنہ ہم نے تو فتویٰ لے کر ان کے, ان کے خلاف ان کے عقیدے کے ان تک بھیجا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب پڑھ لیں اللہ کے لیے توبہ کریں وہ نہ ملاقات کا وقت دے رہے نہ جواب دے رہے ان کے بیٹے نے صاحب کہہ رہے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہو رہی ان سے بات کرنے کی ابا کہتے ہیں میں ابا کو اس میں غلط سمجھتا ہوں یہ عقیدہ بالکل جو بیان کیا گیا ہے عالم نے کیا ہے بالکل درست ہے اس کا راز بھی درست ہے مگر یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا فلسفہ ہے ہم نے کہا ہیں کہ بھئی یہ سے توبہ کراؤ <سؤال> اب لاکھ